نخمد ال کریم خدل صدق اللہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے پرہیزگاروں کو ہدایت کرنے ہدایت کے معنی پورے پاک بیان بیانے تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیے تھے کچھ دن اس کے میں مستقیل ہے معنی دے کرنا ہے اور اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ مستقیم متقی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پرہیزگار کے اور یہ بنا ہے وقیون اور وقائف سے اور بقیون اور بقائے اور وقائے خون کے معنی ہیں بچنا اور بچانا بچانا اور دوسرے معنی اس کے پردے کے ہیں تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں متفقین اس کو کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائے ایسی باتوں سے بچائے کہ جو آخرت میں اس کے لیے خسارے اور نقصان کا باعث ہو تو اس کو متقی کہا جاتا ہے تو قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے یعنی ہدایت دینے والا ہے تو یہ بات کہ قرآن کریم متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت دینے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقین لوگ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اب میں انشاءاللہ بعد میں یہ عرض کروں گا کہ متقین اور پرہیز کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو پرہیزگار نہیں ہیں تو ہدایت ان, کے ان کو دی جاتی ہے پرہیزگار تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی نیک راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو ان کو ہدایت کرنے کا کیا مطلب ہے بہرحال یہ بعد میں میں عرض کروں گا یہاں جو ہے یہ ارض کرنا ہے کہ تقوی جو ہے وہ کسے uh, کہتے ہیں اور تقوی کی پہچان کیا ہے اور تقوی کے فائدے کیا ہیں اور تقوی کے درجات کتنے ہیں پہلے یہ بات سمجھ لی جائے تو پھر اس کے بعد میں اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقوی کے تین مقام ہیں تین درجے ہیں تقوی کے پہلا درجہ تو تقوی کا یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دائمی عذاب سے بچا جاتا ہے اور یہ ہر مسلمان کو یہ درجہ حاصل ہے تو اس اعتبار سے تمام مسلمان متقی ہیں کہ وہ دار اسلام میں جب داخل ہو گئے ایمان کو انہوں نے قبول کر لیا تو انہوں نے اب اپنے آپ کو دائمی عذاب سے بچا لیا ہے اور دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ جس میں خطاؤں اور برے کاموں سے گناہ کے کاموں سے بچا جاتا ہے تو عام طور پر تقوے کے یہی معنی مراد لیے جاتے ہیں عمومی معنی تقوے کے یہی ہیں کہ گناہوں اور خطاؤں اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اپنے آپ کو ان سے بچانا اور یہ دوسرا درجہ ہے تقوے کا اور تیسرا درجہ طقبے کا وہ ہے کہ جو اخص الخواص کو حاصل ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو ایسے تمام امور سے بچانا کہ جو اللہ تبارک وطالیہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ تبارک وطالیہ سے جو ہے وہ ترک تعلق ہو جائے تو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے یہ خاص الخواص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور یہ تیسرا درجہ ہے تقوے کا اور یہ درجہ کہ جس میں ماں سوا اللہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ صرف اور صرف اولیاء کرام کو اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے غفلت میں مبتلا کر دے تو یہ حضرات اپنے آپ کو ہر ایسی بات سے بچاتے ہیں تو یہ انہی حضرات کا مقام ہے اور درجے کا یہ مقام اور یہ درجہ جو ہے انہی حضرات کو حاصل ہوتا ہے تو یہ اخصل خواص حضرات میں سے ہیں اولیاء کرام اور انبیاء علیہم السلام تو یہ تیسرا درجہ جو تقبے کا ہے اس کی بھی پھر جو ہے یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یعنی ماں سبا اللہ سے اپنے آپ کو بچانا اور اس میں جو ہے دو, دو صورتیں یہ بنی کہ پہلی صورت تو یہ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں علاحد دنیا ہیں ان سب سے اپنے آپ کو الگ تھلک کر لینا جیسا کہ بعض فقرا اور انبیاء میں سے حضرت سیدنا عیسا علیہ السلام نے دنیا کو بالکل ترک کیا ہوا تھا وہ تارک و دنیا ہو چکے تھے تو انہوں نے تو یعنی یہاں تک جو ہے پرہیز کیا اور تقوی اختیار کیا کہ دنیا کو بھی ترک کر دیا دنیا کو بھی چھوڑ دیا اور دو, آ, یہ تیسرے درجے کا جو تقوی ہے اس میں یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ماں سوا اللہ سے اپنے آپ کو بچانا تو جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک حوالے سے اور ایک اعتبار سے ظاہری اعتبار سے وہ دنیا سے منسلک رہے دنیا کے سارے تعلقات قائم رکھے دنیا کے سارے امور انجام دیے لیکن دل کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و سے قائم رہا تو یہ جو ہے سعید نغ سے رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمبیا علیہم السلام میں حضرت سیدنا سلیمان اور حضرت سعیدنا یوسف علی نبی جناب علیہ وسلم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باوجود اس کے کہ آہ وہ آہ سلطنت کے توئے زمین کے تمام جو ہے یعنی مخلوق کے حاکم کے بادشاہ تھے ساری دنیا پر جنات پر انسانوں پر وہش و طیور پر چرند و پرند پر ہواؤں پر ہر ایک پر ان کی حکمرانی قائم تھی وہ بادشاہ تھے لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ باطنی تعلق اور دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ اقبار و تعالیٰ سے قائم تھا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے مصر کی سلطنت تھی حکمران تھے لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے اللہ کے فکر سے اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئے تو یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے یعنی دنیا سے بھی تعلق رکھا لیکن دنیا جو ہے ان کے لیے یاد اللہی سے اور ذکر الہی سے اور فکر الہی سے رکاوٹ اور حجاب نہیں بنی تھی یعنی انہوں نے جو وہ تمام رکاوٹیں اور تمام حجابات دور کر دیے تھے کہ جو اللہ کی یاد میں حائل ہو سکتے تھے تو یہ خاص رس الخواس کا تقوی ہے اور یہ درجے یہ تقوے کا تیسرا درجہ ہے تو فرمایا گدل متقیل کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یعنی ہر متقی کے لیے اس کے لائق ہدایت عطا فرماتا ہے تو بہرحال تقوی جو ہے بہت بڑی چیز ہے اور تقوی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی جو ہے یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے اور تقوی کا فائدہ کیا ہے اور تقوے کا مقام کیا ہے اللہ تبارک بطالا کہ یہاں جو ہے اور پرہیزگار کی کیا قدر و منظرت ہے فرمایا ان اقرامت ان اللہ ہی کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے سب سے زیادہ متقی ہے تو جن کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے اور وہ متقی بن جاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب ان کو حاصل ہو جاتا ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوئے اور متقی جب شخص بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مصائب اور عالام سے نجات عطا فرما دیتا ہے مخرجم کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ تعالی اس کو بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا اور اس کے لیے رزق کا ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اس کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو یہاں سے معاش اور رزق حاصل ہونے والا ہے تو یہ ہے تقوے کی خوبی اور تقوی کا فائدہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ جو ہے یہ نفع دیتا ہے اور فائدہ دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ معزز ہو اور لوگ اس کی عزت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں تقوی کی پہچان کیا ہے اور تقوی کی کیا کیا علامتیں ہیں تو تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ گناہوں کے کاموں پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے یہ تقوی ہے اور حضرت سید... سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے تقوی کی یہ پہچان اور یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ مخلوق جو ہے تیری زبان میں اور فرشتے تیرے کام میں اور اللہ تبارک و تعالی تیرے دل میں کوئی عیب نہ پائے تو یہ تقوی ہے سرکار دور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ مشتبہ یعنی وہ چیزیں کہ جن میں شبہ بھی پیدا ہو جائے حلال حرام ہونے کا تو ایسی چیزوں سے بھی اور ایسے مقام سے بھی اپنے آپ کو بچانا یعنی مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقروس کے مکان کے قریب کھڑے ہوئے تھے سخت دھوپ اور سخت جو ہے حرت سخت جو ہے یعنی تیزی تھی دھوپ میں اور انتہائی جو ہے تپش تھی تو آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے عرصی حضور یہ دیوار ہے اس کے سایہ ہے اس کے سائے میں تشریف لے آئیے تو دھوپ کی تیزی سے اور تمازت سے بچ جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جو ہے اس صاحب مکان کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہا ہوں کہیں جو ہے یہ سایہ لینا جو ہے سود میں شامل نہ ہو جائے یہ تھا تقوا کہ مشتبہ اس بات تھی یہ تو اس لیے آپ نہیں کھڑے حضرت محمد ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو حضرت سیرینہ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ کے استاد میں ان کے پاس چالیس گھڑے گھی کے رکھے ہوئے تھے تو خادم نے بتلایا کہ حضور ایک گڑھے گڑھے میں جو ہے وہ چوہا مرا ہوا نکلا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کون سے گھڑے میں چوہا نکلا ہے آپ کی حضور یہ تو مجھے یاد نہیں رہا کہ کون سے کون سے گھڑے میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چالیس کے چالیس گھڑے جو ہے یہ بہا دو اور ان کو جو ہے پھینک دو کیونکہ ان سب میں شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ کس میں تھا یہ تھا یہ تھا بزرگان دین کا اور اسلاف کا تقوی کہ اپنے آپ کو ہر ایسی بات سے انہوں نے دور رکھا کہ جس میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ہے تقوی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ایسا تقویٰ عطا فرمائے اور ایسی خرید عطا فرمائے کہ جو ہمارے اسلاق میں تھی جو ہمارے بزرگان دین میں تھی اور جس کا جسے قرآن کریم نے درس دیا ہے ہمیں ایسے تقبے پر عمل کرنے کی تو بھی کہ فرمائے باقر دامان محمد اللہ الب الانی